مشرقین جب مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو سمجھتے تھے کہ یہ دو ہزار ہے کیونکہ مشرقین ایک ہزار تھے نا تو ان کا دو گنا کتنے ہوں گے دو ہزار اور مسلمان جب کافروں کو دیکھتے تھے تو سمجھتے تھے چھ سو ایک ہزار نظر نہیں آتے تھے کل لے لو ہوں اللہ انہیں تھوڑا کر دکھا رہا تھا تمہاری آنکھوں میں چھ سو نظر آتے تھے یعنی تم سے دو گنا ہے تم تین سو تیرہ تو وہ چھ ہوں گے تو ایک آدمی دو کو مار لے گا آرام سے کوئی مسئلہ نہیں گنا نظر آتے تو روپ پیدا ہو جاتا یہ ترجمہ ہم متاثرین کرتے دوسرا ترجمہ یار دیکھتے تھے خود کو مسلئی ہند مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ اکڑ رہے تھے بترم وریا ناس اکڑ رہے تھے کہ ہم تو مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ ہیں تو تھوڑے سے ابھی پیس دیں گے دو چار منٹ میں جیسے اس زمانے کے کافی یا رو نہم رائے تیسرا ترجمہ یا مسلمان خود کو دیکھ رہے تھے کافروں سے دو گنا اپنے لشکر کو دیکھتے تو یوں سمجھتے بہت بڑا لشکر ہے اپنا لشکر آنکھوں میں بڑا چل دیا اللہ تعالیٰ نے تو اس سے قوت پیدا ہو گئی ایک دل کے اندر ایک جمع فریش بھی تو آئے ہوئے تھے نا اوپر سے ایک ہزار تو آئے ہوئے تھے اور دو ہزار تین ہزار اور پانچ ہزار فرشتوں کی مختلف ٹولیاں انتظار میں بیٹھی تلواریں لے کے اوپر کی کب حکم ملتا ہے تو نیچے اتریں گے آگے پڑھ لیں گے آپ لوگ اس دن زمین سے آسمان تک لڑائی کا منظر تھا اللہ اکبر اور قرطبی میں تو لکھا ہے کہ ان ایک ہزار فرشتوں کو اللہ نے وردیاں پہنائی ہیں قیامت تک نہیں اتارے گا جہاں بھی مسلمان میدان میں سچی نیت سے نکلیں گے یہ فرشتے اتر آئیں گے پورا قیامت تک ان کی ڈیوٹی یہی لگا دی گئی آپ نے پڑھی ہوگی کتابیں کہ روسی جرنل مسلمان ہوا اس نے کہا کہ میں نے خود اوپر سے گھوڑے اترتے دیکھے تھے ہوا افغان جنگ کے دوران یہ یہاں پر ایک پہاڑ تھا اس میں خوش کے اندر وہ پتہ نہیں ہوتا تھا چھ سات سو مجاہدین اس پر شہید ہوئے توڑ غار اس کا نام تھا ہم نے بھی دیکھا اس زمانے میں بھی دیکھا جب وہاں دشمن بیٹھا تھا نیچے سے گزرتے تھے تو اوپر سے مارتا تھا پھر فتح بھی ہوا تو جب ان کے قیدیوں کو پکڑ کر لائے تو انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے وہ سپاہی دکھاؤ جو پتہ نہیں بیس بیس تیس بیس فٹ لمبے تھے وہ آ کر ہمیں مار رہے تھے خود کیسے تھے وہ ایک فرانسیسی مصنف نے کتاب لکھی تھی پھر اس کا عربی ترجمہ ہوا رائت اللہ حسی افغانستان میں نے اللہ کو افغانستان میں دیکھا اس نے اس قسم کی بے شمار مجاہدین کے ساتھ اسباب کرامات کا ذکر کیا تھا تو یہ فرشتوں کا اترنا یہ قیامت تک جاری کر دیا گیا ہے مسلمانوں کو تسلی رہنی چاہیے اللہ تو بین شاہ اللہ تعالیٰ قوت دیتا ہے اپنے نصرت کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ مسلمان ہر وقت اپنی بے تر و سامانی کا رونا رو رو کے بیٹھے نہ رہیں گھر میں نکل پڑے ہوں اور یہ نہ تولتے رہیں کہ ہماری یہ طاقت ان کی وہ طاقت اور کافر اپنی طاقت سے فخر نہ کریں اس لیے کہ لقد کہاں لگم فی فی آتے قد کہاں لگم آئے تم فی فی تین طاقت ان دو جماعتوں میں قیامت تک کے لیے ایک بڑی نشانی رکھ دی گئی اس نشانی کو سمجھو اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو لگو عمران کی تو ہو گئی بارہ تیرہ اب اٹھائیس نمبر اور نہ بنائے ایمان والے ال کافروں کو اولیاء اپنا یار دوست من دون علمومن مسلمانوں کو چھوڑ کر یا مسلمانوں کے مد مقابل وہالے گا اور جو بھی ایسا کرے گا من اللہ کی شعین تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے کیا فل سمن اللہ, ای من حزب اللہ، ولا من اولیائی من کہ وہ اللہ کی جماعت میں سے اور اللہ کی اولیا میں سے نہیں ہوگا اللہ تو مگر یہ کہ تم ان سے کسی قدر اپنا بچاؤ کرنا چاہو وہ حضی اللہ نفسا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے یعنی اپنی ذات سے ڈراتا ہے کہ کسی اور سے نہ ڈرو مجھ سے درو. وہ اللہ مسیر اور اللہ ہی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے یہ قرآن مزید کا ایک بہت اہم موضوع ہے اس کو ولا اور برا کہتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہو اس پر آگے کل کے ہم زیادہ لمبی بحث کریں گے جب وہ آیتیں پہ آئیں گی لاطت الْيَهُودَ امنہ اولیا بعد أَوْلِيَاءُ اباغ کہ تم میں سے جو بھی یہود و نسارہ سے یاری کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا اور پھر اس پر بڑی تشریح ہے تفصیل ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا جو کافروں روز یاری قرآن نے اس موضوع کو بیسیوں آیات میں بیان کیا ہے اور میں نے آپ حضرات آپ کے لیے آیات میں منافقین بھی چھانٹی ہیں انشاءاللہ اس کی فہرست بھی آپ کو لکھوا دوں گا آخر میں کہ قرآن مزید میں منافقین کی آیات کون کون سی ہیں اور یہود کی آیات بھی میں نے چھانٹی ہیں ساری آپ نے یہود کی چالیس بیماریاں کتاب دیکھی ہو تو اس کے آخر میں چوتھا جو اس کا باغ ہے اس میں وہ آیات بھی لکھتی ہیں ان تین موضوعات کا بہت گہرا تعلق ہے جہاز کے ساتھ اصل میں نفاق سے بچنا میرے لیے بھی فرض ہے آپ کے لیے بھی فرض ہے خدا نا خاص ہم نفاق کی موت مر گئے اللہ نہ کرے تو پھر جہنم کا سب سے آخری درجہ ہے اور نفاق پیدا ہوتا ہے کافروں کی یاری اور دوستی سے اور پیدا ہونے کی وجوہات دو ہیں عزت کا شوق اور جان بچاؤ تحریک جان بچاؤ تحریک آتی نا جان بچاؤ تحریک کہتے ہیں جان بچانا فرض ہے بچاؤ اس کو بچاؤ کئی لوگ بچے ہوئے ہیں کئی آدمی ملے ان کی عمر ایک ہزار سال ہے بعض مل رہے ہیں ان کی پچاس ہزار سال ہے کیونکہ وہ میدان میں نہیں نکلے بچے رہے ہیں بالکل صحیح سالم میں بیٹھے ہوئے ہیں ہڈیاں بھی ٹھیک ہیں دانت بھی ٹھیک ہیں بچانے والے بھی ستر سال بعد خود بچنا شروع ہو جاتے ہیں گرنا شروع ہو جاتے ہیں ایک ایک چیز اللہ نے جس کی جتنی زندگی لکھی وہ تو جئے گا نا اس سے پہلے تو موت آ نہیں سکتی تو پھر کافروں سے یاری کر کے کیوں زندہ رہنا چاہتے ہو دوسرا عزت کا شوق مقام ملے ہماری حیثیت ہو ہمارا دنیا میں وقار ہو ہمارا نام ہو اب وقار اور نام صرف کافروں میں رہ گی اللہ کے یہاں تو عزت ہے نہیں ناس بل تو نفاذ کیوں پیدا ہوتا ہے میں نے عرض کیا تھا کافروں سے دوستی کی وجہ سے اور قابروں سے دوستی کس وجہ سے کی جاتی ہے دو وجوہات سے عزت کے شوق میں اور اپنے آپ کو بچاؤ کے شوق میں تو پرانے پاک ہمیں نفاق سے بچانا چاہتا ہے تو اس لیے بیسیوں آیات میں یہ مسئلہ بیان فرمایا لیکن اس مسئلے پر آئے بہت زیادہ ہیں کہیں تو بالکل صاف کا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يادونكم خبالا اپنا کوئی راز کوئی انٹیلیجنس کوئی اندر کی خفیہ بات کافروں کو نہ دو برباد ہو جائے کہیں لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء ان کو یار نہ بنو اور کہو کہیں ان توتی الذين كفروا يردوكم بعد ايمانكم کافرین اگر تم نے ان کی ذرا سے بھی اطاعت کی تو تمہیں کافر بنا دیں گے اور کہیں اللہ کے نبی صلی السلم کو خطاب کر کے کہ یہ آپ کو آپ کو ہلکا کر رہے ہیں تاکہ زمین سے اخاڑ دے ڈرا کے لالچ دے کر آدمی ہلکا ہو جاتا ہے اس کو زمین سے اٹھا کے پھینکنا آسان ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ اور کہیں کہا کہ اللہ آپ کو ان کا فروخت کے ساتھ احسان کرنے سے منع کرتا ہے جو تم سے لڑتے ہیں لیکن جو نہیں لڑتے ان سے اللہ منع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے بیان القرآن میں اس موضوع کو تین لفظوں میں سمیٹ لیا یہ تین چیزیں ہیں ایک کا نام ہے موالات اور ایک کا نام ہے مدارات اور ایک کا نام ہے مواقع موالات کے معنی دوستی یاری قلبی تعلق فرمایا میں کبھی بھی کافروں سے ایک مسلمان کا یہ جائز ہو ہی نہیں سکتا دوسری چیز اس کے معنی ظاہری ہی خوش کھلتی یعنی اوپر سے ذرا میٹھا بولو تاکہ جان تھوڑی دیر کے لیے چھڑا لو ان سے جان چھڑا کے تاکہ بعد میں کچھ کر سکو آ جاتا ہے سمو کا انسان کو حکمت سے کام کرنا پڑتا ہے مسئلے سے ایک صحابی کے قید میں تھے تا ان کے ساتھی بھی قید میں تھے ان کو قتل کر رہے تھے پھر آخر میں بادشاہ نے کہا میری پیشانی پہ بوسا لے لو تو چھوڑ دوں گا تو دل میں خیال آئے اتنے سارے مجاہد چھوڑ جائیں گے تو پھر لڑیں گے ان سے تو بوسا لے لیا اس کا حضرت عمر باہر نکلے استقبال کے لیے اور کہا کہ سارے مدینہ سے کہا ان کی پیشانی کا بوسہ لے انہوں نے بہت حکمت سے کام کیا اس کو ظاہری خوش خلقی کہتے ہیں کہ دل میں کچھ نہیں ہوتا صرف زبان سے آپ خوش خلقی کرے منافق نہیں کہیں اسے یہ نظریہ ہے ہمارا مسلمان کو ابن عباس کا ہے کہتے ہیں زبان سے کوئی آدمی نرم بات کر لے کافروں کے سامنے لیکن اس کا دل ایمان پر ہو اللہ کے سامنے کفر کی بات نہ کرے یہ تین صورتوں میں جائز ہے کافروں کے ساتھ جو مدارات نمبر ایک دفعہ زرر کے لیے تو بہت سخت تو قسم کا نقصان پہنچنے والا ہے امت کو تو وہاں جائز, جائز ہے نمبر دو توقع ہدایت کے لیے جائز جائز کہ اگر ہمارے نرم بولنے سے وہ ہدایت پہ جائز جائز آ جائیں تو بول لے آدمی اس وقت اور تیسرا اکرام ضعیف کے لیے کہ اچانک مہمان بن کے آ گیا جو کافی تو آدمی کر لے اس کی مدارات کر لے خوش خوشخلقی کر لے اس کے ساتھ کچھ اور تین شکلوں میں جائز نہیں ہے پتہ اپنی ذاتی مسلحت کے لیے جائز نہیں ذاتی نفع کے لیے جائز نہیں ہے اور مال اور جاہ حاصل کرنے کے لیے جائز نہیں ہے اور خصوصا جب دینی نقصان ہو رہا ہو تو پھر ان سے میٹھا بولنا بھی جائز نہیں ہے اور کسی چیزیں مواقع احسان کرنا کچھ پیسے دے دیے غریب کو کچھ نفع رسانی ڈاکٹر ہے تو کسی کافر کا علاج کر دیا یہ ہر بھی کافر سے جائز نہیں ہے جو لڑنے کے لیے آیا ہو ہمارے ساتھ اور جو لڑنے والے نہیں ہیں ضمنی ہیں اپنے علاقوں میں رہتے ہیں ان کے ساتھ یہ جائز ہے اس پوری بحث کا جو نچوڑ ہے وہ یہی تین چیزیں بنتی ہیں اور ان تین چیزوں سے خلاصہ یہ بنتا ہے کہ مسلمانوں کی یاریاں دوستیاں آپس میں ہونی چاہی ہیں بس کا جیسا دن واحد ایک امت ان مضمون اخوا بھائی بھائی اور یہ تب ہو سکتا ہے جب کے مسلمان کو ترتیب دی جائے انہیں ترتیب نہ دی جائے تو آگے چل کے مزید جو آئے سامنے آتی جائیں گی تو یہ عقیدہ بھی آپ کے سامنے کھل کے بالکل واضح ہو جائے گا سر عال عمران آیت نمبر ایک سو دس کا ایک سو بارہ کن کنتم خیر نہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بہترین امت ہو اخری ای عزرت جسے ظاہر کیا گیا ہے جسے سامنے لایا گیا ہے لناسی لوگوں کے لیے تعمر بال تم حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا وہ تنہا نہ اور منع کرتے ہو برے کاموں سے تم ان اور ایمان لاتے ہو اللہ پر ولاؤمن الی کتاب ہی اگر ایمان لے آئے اعلی کتاب یا لے آتے اعلی کتاب لکان خیر اللہم تو کے لئے بہتر ہوتا منہم ان اہل کتاب نصارہ میں سے کچھ تو ایمان والے بن گئے ہیں و اکثر فاطقون اور اکثر ان میں سے نافرمان ہے لئی عب الر اللہ ادا یہ آپ لوگوں کا کچھ بھی نہیں دگار سکیں گے سوائے زبانی تکلیف دینے کے اور اگر یہ تم سے لڑنے آئیں گے یو وم الدبارا تو تمہارے سامنے سے پیٹ پھیر لیں گے تم ملائن فرون پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی لازم کر دی گئی ہے ان پر ذلت بے قدری جان کی بے امانی اینما سطیفو جہاں بھی پائے جائیں اللہ بِحَبْلٍ مِّنَ بن اللہ مگر یہ کہ اللہ کے ذمہ میں آ وہ حبل بن اور لوگوں کی پناہ میں آ جائیں و باؤ کے غذا بن اللہ اور یہ لوگ اللہ کے غذب کے مستحق ہوئے وہ دوری بت اور ان پر کم ہمتی اور پستی کو لازم کر دیا گیا رالی کا یہ اس وجہ سے بے ان بےآت اللہ کہ یہ لوگ انکار کرتے رہے اللہ کی آیتوں کا وہیا کو قتل کرتے رہے غالی کا یہ اس وجہ سے بیما آتا کہ انہوں نے نا کی وکانو یا تدور اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے تم خیرہ اما یہاں یہودیوں کا تذکرہ اور اس سے پہلے ایمان والوں کا تذکرہ کے قتال کا تذکرہ آیت کو آیات جہاد میں شامل کرتا ہے اور کن تم خیرہ کی تفسیر حضرت ابو ہریرا رضی اللہ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ نانو خیر نازی لننات. نہنویراد اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں میں بہترین بنایا دوسرے لوگوں کے لیے ہمارا خیر ہونا کس کے لیے ہے دوسروں کے لیے یہ آپ کبھی بھی آپ نے غور نہیں کیا شاید عسائت میں یہ جو لفظ اخری جت لایا گیا ہے نا اخری جت لن اس پہ کبھی غور کیا آپ نے قرآن میں یہ جو کہاں استعمال ہوتا ہے جہاں بھی کوئی عجیب طریقے سے کوئی چیز نکل رہی ہو نا مشکل جو اپنے بس میں نہ ہو وہاں قرآن یہ سیغے لاتا ہے رات سے دن کا نکالنا دن سے رات کا نکالنا نظر آ رہی ہوتی رات دن میں جاتی ہوئی دن رات میں آتی ہوئی مردہ سے زندہ کا نکالنا زندہ سے مردہ کا نکالنا کبھی آپ نے غور کیا افری لت سے ساری زندگی گزر جائے ایک اکیلا شخص مکہ کے چہرا میں کھڑا ہے نہ ٹیلی فون نہ موبائل نہ سیٹلائٹ اور اس کے کچھ عرصے کے بعد یہی دین سارے عالم میں سر رہا ممکن نظر آتا یہ اخراج تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم نے جو آپ کو ایک دم غلبہ دیا اس ہرت لکھنا غلبہ دے کے ساری دنیا کے لیے لے آئے تاکہ دنیا کو نفع پہنچا سکے تو اس پیغام کو پہنچا سکے اور یہ دنیا پہ جو غلبہ مسلمانوں کو ملا ہے یہ کس عمل کے ذریعے سے ملا ہے جہاز کے ذریعے سے ملا تمہاری تو ہمت بھی نہیں تھی مکہ کٹا ہوا تھا ساری دنیا سے ایک طرف پڑے تھے تم لوگ زیادہ سے زیادہ آپ شام تک تمہارے قابل آتے جاتے تھے مدینہ ساری دنیا سے ایک طرف پڑا تھا دنیا کے غیر مہذب لوگوں میں تمہارا شمار ہوتا تھا اخری جت لنس تمہیں نکال دیا سارے عالم کے لیے لنان تمام لوگوں کے لیے اللہ نے تمہیں نکال کے کھڑا کر دیا ایسی جگہ کہ اب ہم تم, تم سب سے بات کر سکتے ہو سب تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہو غور کریں اس آیت میں کہ اس آیت کے پیچھے کتنی قربانیاں اور کتنی چیزیں کہ کس ذریعوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک دم اس تین کوری امت کو لا کے کھڑا کر دیا سعید نبو ادیرا فرماتے نان خیر الناس لناس نسو کہلام ہم لوگوں کو زنجیروں سے باندھ کے اسلام کی طرف گھسیٹ رہے نسوک بلاسلامی حجرت اللہ بالی تو پڑھی ہوگی آپ حضرات نے انشاءاللہ شاء اللہ شاہلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس میں حدیث نقل کی ہے صحیح صنعت کے ساتھ صحیح بست کتابوں سے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں پہ ہنسے گا جو زنجیروں میں باندھ کے جنت میں جا رہے ہوں گے بڑھیا نا صاحب لوگوں نے یہ وہ کافر تھے جو مسلمان نہیں ہونا چاہتے تھے پھر مسلمانوں نے حملہ کیا تو درد مسلمان ہو گئے پھر کچھ عرصے بعد مخلص مسلمان ہو گئے تو یہ زنجیروں سے بند کیا ہے نا جنت میں خود تو نہیں آ رہے تھے اپنی مرضی سے شوق میں نہیں آ رہے ہر چیز پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اب اب یہ داڑھی مڑانے پہ اگر کوئی آدمی غور کرے یعنی اتنا عجیب عمل ہے یہ عقل تقلیم نہیں کر دیا کسی نبی نے نہیں کیا کسی صحابی نے نہیں کیا اپنے چہرے پہ آدمی چھری مار رہا ہے بلیڈ رگڑ رہا ہے جو داڑھی کے مبارک بالوں کو پیشاب میں ڈال رہا ہے اپنا چہرہ نبی سے پھیر رہا ہے یہ صرف ان ظالموں کے غلبے کی وجہ سے ہے نا کہ ان کی شکل اچھی لگی میں کہتا ہوں دنیا پہ اگر کتوں کی بھی حکومت آ گئی تو لوگ بھونکنا شروع کر دیں گے کرے گا کیوں وہ کہے گا ہمارا پرائم منسٹر صاحب اس طرح کرتا ہے نا کیونکہ حکومت اس کی ہے وہ کہے گا ہمارا, ہمارا چیف اس طرح کرتا ہے ہمارا فلاں حکومت جو ان کی ہوگی ہڈیوں پہ مقابلہ ہو رہا آپس میں فیشن کیا ہوگا ہڈی پہ لڑو کیونکہ ہمارے بڑے اس طرح کرتے ہیں اناج والا دینی ملوک ہی لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ چل پڑتے ہیں آگے بند کر دنیا میں کسی ظالم نے بھی نہیں کہا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. تلوار سے تو اسلام پھیل ہی نہیں سکتا نا آپ کسی آدمی گردن دن پہ تلوار رکھے کو مسلمان ہو جاؤ وہ ڈر کے مارے مسلمان ہو گیا دل سے کلمہ نہ پڑا یہ مسلمان ہوگا نہیں ہوگا لیکن اسلام کے پھیلانے میں تلوار سی پی سے موجود تھی صاحب سے اور اس تلوار کی وجہ سے جو قوت حاصل ہوئی لوگوں کو ترتیب ہوئی کہ ہم مسلمان ہوں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوئے تو فرمایا تم بہترین لوگ ہو میں بات کے لوگوں کو اسلام پہ لاتے ہو یعنی لحاظ کرتے ہو لڑتے ہو تمہارے لڑنے کی وجہ سے لوگ اسلام میں آتے ہیں خیر پر آتے ہیں منقراب سے بچتے ہیں ابھی یہاں کتنے لوگ ہوں گے اس مجموعے میں جی کتنے ہوں گے ہم سارے نکلتے ہیں مرتان میں مسلمانوں کے پاس کوئی مسلمان ملے گا بغیر گاڑی والا اس کے پاؤں میں گر جائیں گے اپنی ٹوپی اتار کے اس کے پاؤں پہ رکھیں گے اس کی منت کریں گے کہ داڑھی رکھ لے دیکھ نبی کا چہرہ بنا لے روئیں گے چالیس تیس کیا پورا مرتبہ دھک لے گا داڑیاں کچھ لوگ تو ہمیں سنیں گے نہیں بلکہ ٹھوکر مار دیں گے مولا ملاور صاحب نے کندھار سے بیٹھ کے کہا کہ داڑی منڈانا کوئی نہیں ہوگا پورے مزار شریف سے لے کے ہوش تک ایک بھی نظر نہیں آتا تھا ایک قلم سے لکھا صرف تو اسلام کو اس سے زیادہ فائدہ ہوا کہ اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں زبردستی رکھوائی تھی اس لیے بعد میں موڈنی ہے نہیں مولی اخباروں میں جو کچھ آتا ہے جھوٹ آتا ہے اس چاند ظالم کافر کافی تھے وہ ویسے ہی تھے نہیں ہوا ایسا پھر تو کل لوگ کہیں گے کہ تمہارا نبی مر گیا تھا کسی لوگ مرتا ہو گئے تھے تو, تو نبی بھی غلط تھا نا اس برتن ساری پاکستان میں کی بات ہے جب وہ زبردستی اسلام نافذ کیا تھا وہاں پھر جب گئے تو اب اسلام ہی ختم ہو گیا عورتیں بے پردہ ہو گئی کوئی بے پردہ نہیں جا کے دیکھ لو آج بھی جو تھی وہ تھی بے پردہ تو یہ اللہ تبارک و اطالعہ کے دین کو قوت ملتی ہے جہاد کے ذریعے لوگ اسلام لاتے ہیں جلدی ید فی دین اللہ خواجہ کو کہاں ذکر کیا قرآن نے دعوت کے بعد ذکر کیا جہاد کے بعد ذکر کیا ہے, کے بات ذکر کیا ہے إذا جاء نصر فی دین اللہ کہ جب اللہ کی نصرت آئی فتح ہو گئی اب فو در کو جا رہے نا فو ادھر سمجھو قرآن کو بھائیو ہو زد نہیں ہماری کسی کے ساتھ میں <متحد> تو سب کو کہتا ہوں جہاد کی دعوت کی حفاظت کے لیے دعوت اصل لیکن زیاد کو ناکارا تو نہیں کر سکتے تو تفسیر سمجھ آ گئی یہ تو تفسیر تھی کس کی حضرت اب حضرت ابن عباس جن کے بارے میں حضور نے کہا کہ یا اللہ ان کو تفسیر سکھا دے تو جو ابن عباس تفسیر کریں گے آج کی وہ تو مانیں گے آپ لوگ نا سنیں ابن عباس کی تفسیر کنتم خیر خیرہ انتم بہترین لوگ ہو اخریدت نا تھی جنہیں لوگوں کے لیے ظاہر کیا گیا آگے کیا فرمایا تم معروف ابن اپنے بسماتے ہیں تاہم یش حد اللہ اللہ کہ تم لوگوں کو سب سے بڑے معروف کی دعوت دیتے معروف یعنی نیکی تو سب سے بڑی نیکی کیا ہے لوگ لا الہ اللہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے نا یہ نیکی سمجھے بات تام یش یشہدو اللہ الہ الا اللہ کہ تم انہیں اس چیز کا حکم دیتے ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے مسلمان ہو جائے یہ تامرون بالمعروف کا ترجمہ کیا ہے <اللَّه> کرے ان چیزوں کا جو اللہ نے نازل کی. پر تو اس وجہ سے اللہ کو تم اچھے لگے اللہ نے تمہیں خیر امت قرار دیا یہ کس کی تفسیر ہے ابن رضی اللہ عنہ. تو فرماتے لافی بد تقزیب انکر منکری <الْمُنْكَرِي> مسلمان ہونا سب سے بڑا معروف اور کافر ہونا سب سے بڑا منکر تو تم سب سے بڑے معروف کی دعوت دیتے ہو سب سے بڑے منکر سے روکتے ہو اور پھر یہ نہیں کہ دعوت دے کے اور روک کے گھر آ جاتے ہو واپس جو نہیں مانتا اسے لڑکے ایک طرف ہٹا کے اپنی دعوت کو آگے لے جاتے ہو تو تمہاری دعوت رکے گی نہیں اس لیے تم خیر امت بن بندے اور اس کی وضاحت حضرت مفتی شفیع صاحب نے اپنے الفاظ میں بہت اچھی کی وہ فرماتے ہیں سوچو تو صحیح یہ تینوں کام تو پہلی امتیں بھی کرتی تھی پہلی امتیں امر بالمعروف نہیں کرتی تھی قرآن میں ہیں کرتی لیم پارے میں کہ جب بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ کو روکا ہفتے کے دن شکار کرنے تھے تو لوگوں نے کہا کیوں ان ظالموں کو روکتے ہو کیوں منع کرتے ہو تنگیلا تمہارے رب کے سامنے اپنا عزر پیش کرنے کے لیے پہلی قومیں بھی امر بالمعروف کرتی تھی نئی انل ملکر بھی کرتی تھی اللہ پر ایمان بھی لاتی تھی پھر یہ خیر امت کہاں سے بن گئے فرمایا پہلے لوگ پہلے لوگوں کے پاس اس قوت کے ساتھ جہاد نہیں تھا کہ ان کی دعوت کے پیچھے جہاد کا عمل کھڑا ہو تو ان کی دعوت اپنے قصبے اپنے علاقے اپنے قبیلے میں جا کے رک جاتی تھی اسلام کی دعوت مشرق سے مغرب تک پہنچے گی اس لیے کہ پیچھے جہاد موجود ہے جہاں دعوت رکی جہاد نے آ کے رکاوٹ ہٹا دی دعوت آگے بڑھ گئی تو خیر امت ہونے کی وجہ اس امت کا اس دعوت کی باتیں جان قربان کرنا ہے قتال کرنا ہے ورنہ وہ تین کام پہلی امتیں بھی کر رہی ہیں اور اس تشریح کا اس تشریح کے صحیح ہونے کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فوراً اہلی کتاب سے ستال کا ذکر آگے ساتھ شروع آگے دیکھیں آج کے ساتھ مستصل آگے آ رہے ہیں کہ اگر اعلی کتاب ایمان لے آئے تو ان کے لیے اچھا ہوگا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر تم خیر امت بن کے امر بالمعروف معروف نئی ان منکر کرتے رہو گے لڑتے رہو گے یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے صرف زبان سے تمہیں تکلیف دے سکتے ہیں لڑنے آئیں گے تو مار کھائیں گے پیٹ پھیریں گے لوگ پوچھتے ہیں آج تو یہودی ہم پہ غالب ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے قتال چھوڑا ہے امر بالمعروف چھوڑا ہے نئی یل منکر چھوڑا ہے اس پہ لڑنا چھوڑا ہے اللہ کا یہ جو وعدہ تھا وہ ان تین چیزوں کے ساتھ مشروط تھا کہ تم ستال کرو گے تو تب یہ تمہیں ایزا نہیں پہنچا سکیں گے جب تم نے کتال چھوڑا تو وہ تمہیں اضا پہنچائیں گے سے رب سمجھ نہیں آ رہے آپ کو آپس میں کسی کو اسٹار تو نہیں ہو رہا ہے حضرت ابن کی تشریح تم سب سے بڑے معروف کی دعوت دیتے ہو تم سب سے بڑے منکر سے روکتے ہو اور پھر اس دعوت پر جان بھی کٹا دیتے ہو تو تم بہترین امت نہیں تو اور کون بہترین امت ہوگا جب تک یہ شرطیں ہمارے اندر رہیں گی ہم بہترین امت ہیں جب یہ شرطیں ختم تو پھر ہم اصف الف میں جائیں گے زلیل ہوں گے کتوں کی طرح لوگ ہمیں کھائیں گے ماریں گے گے زلیل کریں گے کریں رسوا کریں گے ولو آمن کتابی لکان عقی اللہ مگرالبی مان لے آتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا من مینا فاسکول ان میں سے کچھ ایمان والے ہیں اکثر نافرمان ہیں اِلَّا عَدَى تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے سوائے زبان سے ستانے کے اور اے خیر امت اگر یہ یہودی تم سے لڑنے آئیں گے تو پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے تم ملائی کرون پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی دوری بتا رہی ان پر ذلت کو مسلط کر دیا گیا ذلت کہتے ہیں بے قدری جان کی بے قدری اور کے کہتے ہیں محتاجی فقیر ہیں ایک دوسرے فقیر منتیں کر کر کے جیتے ہیں یہودی آج بھی زلیل ہے آج بھی مسکین میں تو نہیں مانتا ان کی طرف ترقی کو جو لوگ ڈراتے ہیں کہ آسمان پہ بھی ان کا قبضہ ہے زمین پہ بھی ان کا قبضہ ہے سنا جگہ بھی ان کا قبضہ ہے وہ صبح سے لے کے شام تک رشوتیں دے کر جی رہے ہیں. یہ سازش ان کی یہ سازش ان کی یہ سازش ان کی کوئی سازش سازش نہیں ہم ختم ہیں کوئی سازش نہیں ہم ختم میں مثال دیا کرتا ہوں کہ دو چرچی تھے وہ چرچ پیتے تھے پوڈر پیتے تھے گھر میں لیٹے رہتے دونوں بھائی کوئی پوڈر پہنچا دیتا تھا کوئی نیک نے تو اب گھر کے اندر مکڑی نے جالے بنا لیے چوہوں نے نیتے جگہ بنا لی چھپکلیاں گھر کے اندر آ گئیں ہر طرف مٹی کے ڈھیر بلی بھی وہاں چوہا بھی وہاں کتا بھی وہاں وہ دونوں پڑے ہیں آرام سے لیٹے ہوئے چھوٹا دے دیتے تو پی لیتے ہیں الٹے پڑے ہوئے ہیں جسم پہ میل کچیل بال کن مچھر کان کے پاس سے کر کے گزرتا ہے مچھر اور کہتا ہے کیا ہے لکھو تو ان دونوں بھائیوں سے لوگوں نے کہا کیا ہے تمہارے گھر پہ کہتے ہیں یہودیوں کی سازش ہو گئی یہودیوں کی سازش ہو گئی یہ جو مچھر ہیں یہ یہودیوں کی سازش ہے یہ جو چھپکلیاں چوہ ہیں یہ عیسائیوں کی سازش ہے یہ جو مینڈک اور ہیں یہ ہندوؤں کی سازش ہے بڑی انٹرنیشنل سازش ہے دیکھو اوپر جالا بنا ہوئے مضمون لکھ رہے ہیں اس پہ تقریریں ہو رہی ہیں چلو چلو کسی نے آ کہا کہ کوئی سازش نہیں ہے تم مرے پڑے ہو ذرا اٹھو پانی سے صابن سے خود کو دھو نماز پڑھو اور جھاڑو اتار کے اتر مارو نیچے تھوڑا سا کچھ چھڑکو یہ مچھر باہر اٹھو تو صحیح تو اللہ نے میں نے ساتھیوں اسے کہا اخباروں میں مضامین نہ لکھو ان کے ساتھوں کے اوپر لوگ ڈر رہے ہیں کام کا ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بلائیں پیشاب کا خطرہ بھی نہیں مکڑی کا جالہ بھی نہیں ہم نہیں ہیں نا لڑنے والے میں چیلنج کرتا ہوں یہاں بھی یہ ٹاؤن ہے اس میں آپ ایک گلی سے کھڑے ہو دوسری گلی تک کو ایک مسلمان دکھا دیں جو اللہ کے لیے جان دینے والا ہو پورے پورے محلے میں آپ ایک مسلمان دکھا دیں جو اللہ کے لیے جان دینے والا ہو ہمارے محلوں میں نائٹ غلط کر رہے ہیں جنا ہوتے ہیں شرابیں پی جاتی ہیں گلیل ہم ہو گئے سر پوٹری ہم بن گئے اللہ کو ہم نے چھوڑ دیا رات کو ہم ناچتے ہیں ان گلی عورتوں کے ساتھ شرم گاہوں کا پیشاب پینا ہمیں کوتر کے پانی سے معروم کر رہا ہے بدکاری ہر چک بد نظری کا مریض کوئی خوبصورت لڑکی کوئی خوبصورت چہرہ نظر آئے ہماری راج بھاٹ ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے. اخباروں کے کندھے فوٹو ہماری آنکھوں کے سامنے بہنوں پر ہم سڑکیاں بجاتے ہیں یہودیوں کی ساتھ یہ ساتھیوں کی ساتھ کی کیا چیزیں یہودی ایک چھوٹا سا اسرائیل انہوں نے وہاں پر لیا ہوا ہے اور ڈر ڈر کے پورا पूरा ہے ان یہ طاقت تو وہ طاقت وہ اپنی جان کی امان دینے کے لیے ایک ایک یہ کروڑوں ڈالر کی رشوت دیتا ہے کہ میں مر نہ چاہوں میں مر نہ چاہوں میں مرنا چاہوں پھر بھی موت آتی ہے ان کے اوپر آج بھی پندرہ مرے ہیں صبح کیا چیز ہے وہ میرا اللہ سچ کہتا ہے ہم خراب ہو ہیں ہم خیر امت نہیں رہے زانی شرابی بدکار بدنظر لالچی ہری بتی بزدل مکار باغ چور خائن ہر زندگی میرے اور آپ کے اندر آ گئی پھر اس کے بعد ہم توجہ کریں کہ یہ سارے کافر خود بخود وہ ہو جائیں گے اور سب سے بڑی ڈر جو ہم نے جہاد چھوڑا نا یہ اس نے ہمیں امان سے ہٹا دیا اس لیے کہ جہاد دین کو مضبوط کرتا ہے انسان کے اندر اور جب جہاد نہیں ہوتا انسان بکتی طور پہ دیندار بنتا ہے صرف دنیا سے اس کی جان نہیں چھوٹتی دنیا نہیں نکلتی نکلتی اس کے اندر یقین جانو قرآن سچا ہے ہی مزدلہ موجود ہے ہم نے اپنے حضرت سے پوچھا تھا کہ ضلعت اور مدنت کا تو مانا ہے کہ ان کو کوئی ملک نہیں ملے گا حضرت نے بنا ملک کہاں ملائے یہ تو یورپ والوں کی امریکہ والوں کی ایک قانونی ہے جس میں ان کو رہائش کی ہوئی انہوں نے اور اللہ تعالی نے ان کو کہیں جمع تو کرنا ہے تاکہ امام مادی اور حضرت عیسیٰ ڈھونڈتے پھریں گے دنیا بھر میں وہ ساری دنیا سے اکٹھے کر رہے ہیں ٹوکرے بھر بھر کے لاتے ہیں وہاں ڈالتے ہیں ٹوکرے بھر بھر کے روس کے لے کے انڈیا میں سے 232 سو ادھر سے اب ڈھونڈتے پھرے وہ آ کے ادھر سے ادھر سے ادھر سے وہ سارے اکٹھے کر رہے ہیں تاکہ بعد میں بسم اللہ اللہ ہو ہوتا رہے گی سجمہ سجمہ تو بہت ہوتا ہے قرآن بات سمجھ آ گئی آپ رات دین کے جتنے کام بھی ہو رہے ہیں برہق ہیں اللہ تعالیٰ سب کاموں کو ترقی تھا ہم تو منت کرتے ہیں جی آپ کو مان لو تارے بس باقی سب کام کو اس لیے آج میں شک تو نہیں ہو رہا آپ کو دلت کے معنی میں لوگ شک کرتے ہیں نا کہتے ہیں قرآن نے کہا ذلت وہ تو اتنی مزت ہے وہ کوئی مذتط نہیں ہے زلیل ہیں اب بھی زلیل ہیں میں کھول کھول کے ان کی ذلت بیان کر سکتا ہوں آپ کو جب کسی ملک میں سفر پہ آت جاتے ہیں تو کتنے لوگوں تو رشوت دیتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے ہمارے مسلمان ساری دنیا میں پھرتے ہیں اللہ کی فضل سے ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں یہ تو خام وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں ناسا بھی ان کا یہ بھی ان کا یہ ملٹی نیشنل مسلمان کہتے ہیں کیا ہے بتاؤ غلیظ قوم ہے عزت فروش قوم ہے خدیث قوم ہے ناپاک قوم ہے مسلمانوں کے دل سے عظمت نکالو ان کی وہ عزمت بڑھاتے جا رہے ہیں ہیں جا رہے میں نے کی بیماری کے شروع میں مثال لکھی تھی کہ کوئی آدمی کہے کہ سوائف میں ناقابل شکست ہو چکی ہیں کیونکہ ہر آدمی ان کے پاس جاتا ہے تو وہ ناقابل شکست نہیں ہوئی جو جانے والے وہ خراب ہو گئے اگر کسی آدمی کے دل میں حیا اور ایمان ہو تو وہ نہیں جائے گا ان کے پاس تو ان کے پاس کوئی طاقت نہیں آئی یہودی کے پاس نہ کل طاقت تھی نہ آج طاقت اور اللہ نے بالکل واضح کہا کہ ان پر ذلت رہے گی اینا خطیف جہاں رہیں گے اللہ بحل اللہ مگر یہ کہ اللہ کے ذمہ میں آ جائے اللہ کے ذمہ میں آنے کا معنی ہے کہ مسلمان ہوتا ہے ایک ترجمہ دوسرا ترجمہ یہ کہ سوراخ پر جو ٹوٹا پھوٹا سا عمل ہے وہ کرتے رہیں تو کچھ وقت کی حفاظت دنیا میں مل جائے گی اور ایک معنی یہ کہ اللہ کی امان میں آ جائیں یعنی مسلمانوں سے معاہدہ کر لیں کریں وہ اور لوگوں کی پناہ میں آ جائیں لوگوں کی پناہ سے آنے سے مراد مسلمانوں سے معاہدہ کر لیں یا کسی اور بڑی قوم سے معاہدہ کر کے ان کی گود میں بیٹھ کے شرارتیں کریں پھر وقتی طور پہ یہ بچ جائیں گے ورنہ ان کے بچنے کی کوئی شکل نہیں وبا بے غذب اللہ کے غضب کے مستحق ہیں حضوری بط علی اللہ نے ان پر مسکنت بستی اور کم ہمتی ان پر لاد دی ہے دادی کا بھی ان کانو یکرون یہ سزا اس وجہ سے ملی کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے الانبیاء انبیاء کو قتل کرتے تھے بغیر حق نہ اس زمانے میں جو آدمی جہاد کا انکار کرے گا وہ یکرون بیا اللہ میں آ گیا اور جو جہاد کرنے والے مجاہدین اور علماء کو قتل کرے گا وہ الانبیاء بغیر حق میں آ جائے گا تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے اور مقنت مسلط کر دی جائے گی رالی قدیم یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ حدود سے تجاوز کرنے والے سوریا عمران ایک سو اٹھارہ سے ایک يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بقوما من دونكم لا يملكونكم قبالا وادوا ما علتم قد بلت البغاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بين لكم الايات ان كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا فأوعظوا عليكم الأنامل من الغير قل موتوا بغيركم إن الله عليم بذات الصدور فضو لا, لا بناؤ راز دان مین دون کم اپنوں کے علاوہ مسلمانوں کے علاوہ کسی کو اپنے راز اپنی خفیہ چیزیں اپنے اندر کی باتیں اپنے عزائم اپنے خزانے اپنی معلومات کوئی چیز نہ دیا کرو لایال خبالا وہ کمی نہیں کرتے تمہیں خرابی پہنچانے میں تمہیں نقصان پہنچانے میں یہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ سچ کہتا ہے ودو ماں تم وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز سے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے مد بدل بغباً افواہ اور دشمنی ظاہر ہو چکی ہے ان کی منہ سے ان کی زبانوں سے وہاں دکھ بھی سدور ہوں اور جو کچھ ان کے دلوں نے چھپا رکھا ہے اکبر وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے اوپر سے وہ پوری دشمنی ظاہر نہیں کر سکتے اندر جو ان کے ازائم ہے وہ بہت سخت ہیں اس لیے تم انہیں اپنا راز دان نہ بناؤ اپنے اندر کی چیزیں اپنے خزانے اپنے اموال اپنی املاک اپنی افواج کسی معاملے میں انہیں نہ گھسنے دو ہم نے تمہیں بات کھول کھول کے سنا دی ہے ان کن تم اگر تم میں عقل ہے تو تم سمجھ جاؤ گے نہیں ہے تو نہیں سمجھو گے ہاں ہاں دو لوگ مسلمانوں تم بولو جو ان کافروں سے محبتیں رکھتے ہیں ولابونا کم وہ تم سے محبت نہیں رکھتے بال کتاب ہی اور تم تو تمام کتابوں کو مانتے ہو مسلمان تمام کتابوں کو مانتے ہو و ادا لم جب یہ تم سے ملتے ہیں قالو امنا تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے کہتے ہم بھی قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں ہم بھی مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں بھائی خلو جب یہ اکیلے ہوتے ہیں ابو علی کم الامل غیر تو غم اور غصے کی وجہ سے تم پر اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں اپنی انگلیاں منہ میں ڈال ڈالتے کہ یہ کیوں نہیں مرائی ابھی تک نہیں مرا ابھی تک نہیں مرا ہم نے اخبار میں پڑھا کہ وہ کوئی رمز فیلڈ صاحب کوئی چیز ہے ان کو کسی نے کہا کہ وہ ملا عمر نظر آئے تھے تو بم نہیں گرا سکے تو اس نے زور سے جو ہے وہ اپنا گلاس مارا میز پر چیخنے لگا اور ہاتھ اٹھا کے کاٹنے لگا کہا کے ازو من کو کہ تم اپنی انگلیاں کاٹتی یہ تم پر اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں غصے سے کل آدم سے فرما دیجیے منہ تو بے گئی تھی مر جاؤ اپنے غصے میں ان اللہ علی ممبات سدور اللہ تعالیٰ جانتا ہے دل کے احوال ان تم سس کم جب تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے سسو تو انہیں بری لگتی ہے و تن اور جب تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو یہ اس کے خوش ہوتے ہیں اب ہوگا کیا مسلمان کا ذہن یہ ہے کہ کافروں سے بچنے کا طریقہ ہے ان کے ساتھ دوستی سلح تھوڑا سا لگ لپیٹ اللہ کہتا نہیں و ان تسرو اور اگر تم ان کے مقابلے میں ڈٹے رہے وہ تتو اور ان کی دوستی سے بچتے رہے لا یسر تم کئی تو ان کا کوئی مکڑ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا دیکھو بھائی کیسی آئے تاکہ دو, دو نقطوں میں بتا دیا اللہ نے کہ ان سے بچنے کا طریقہ ان سے یاری نہیں بلکہ صبر اور ٹکوا ہے جی ہاں مسلمان پہ ڈٹے رہو تو ہم مسلمان ہیں مارنا ہے تو مار ہمارے نبی مجاہد ہم مجاہد تو مارنا ہے مار ہم ڈٹے ہوئے ہیں لڑے دوسرا, دوسرا تتو ان کی یاری سے بچتے رہو کنارا کچھ اللہ کا بات آئے لا یوریا کچھ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا کچھ بھی تمہیں نقصان ان کا قید و مکر نہیں پہنچا سکتا ان اللہ دما ملون محیط اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب اپنے گھیرے میں لیے ہوا ہے اپنے احاطے میں کیا ہوا ہے اور وہ انہیں اچھی طرح جانتا ہے وہ تمہیں ان سے بچانا بھی جانتا ہے تو ان کو اپنا دوست یار نہ بنا جی آگے, آگے وَإذْ مِنْ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ صبح کے وقت نکلے اللہ اکبر وہ اے نبی آپ صبح کے وقت نکلے مین اہل اپنے گھر والوں سے تو ببو مینینا آپ بٹھا رہے تھے ایمان والوں کو مکا عید ال کے مورچوں میں یہ نبی کا کام ہے رحمت اللہ علمین تمام امت میں تمام انسانوں میں سب سے افضل کیا کر رہے ہیں مجاہدوں کو مورچوں پہ کھڑا کر رہے ہیں اور اللہ کو منظر پسند آ رہا ہے تصویر کھینچی جا رہی ہے قرآن میں کہ نبی کیسا منظر تھا صبح صبح آپ نکل کے مورچوں میں بٹھا رہے تھے اللہ بھی خوش اوپر فرشتے بھی خوش مزے آ رہے ہیں ملحسمی عالیم اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اللہ یہ منظر سب کو نصیب فرمائے امتی ہیں اس کے رسول کا دعویٰ ہے اور نہ مقائد کا پتہ ہے نہ قتال کا پتہ ہے نہ صبح کا پتہ ہے نہ غدوتوں کا پتہ ہے کوئی ایک صبح تو ایسی ہو جس میں ہم بھی غدوتہ کریں نہ غد و تنہا اس کے اندر کتاب بھی ہو اس میں مقائد مورچے بیٹھنے کی جگہ بھی ہو تاکہ نبی کی سنتیں زندہ ہوں یہ بھی تو سنت ہے نا میرے بھائی کھانے کے بعد میٹھا جس طرح سے سنت ہے یہ بھی تو سنت ہے کبھی اس کی رغبت بھی دل میں پیدا ہو جانی چاہیے واللہ ولہ علیم اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے عید ہم جب کشت کیا دو جماعتوں نے منکم تم میں سے کہ وہ بزدلی کریں کمزوری دکھائیں و اللہ اللہ ان کا مددگار ہو گیا تون اللہ تعالیٰ پر ہی توقع کرنا, کرنا چاہیے ایمان والوں کو یہ غزوہ احد کا واقعہ شروع ہو گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں لڑکے واپس آ گئے تھے تو پھر مشرقین نے تیاری کی اور پھر آئے لڑنے کے لیے حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں جانا چاہیے کہ اندر رہ کے لڑنا چاہیے اکثر کی رائے تھی اندر رہ کے لڑیں لیکن جو صحابہ زیادہ جوش جذبے میں تھے وہ کہتے تھے باہر رہ کے لڑیں نکلنا چاہیے پھر اللہ کے نبی چلے گئے زیرہ پہن کے آگے تو جن صحابہ نے باہر نکلنے کا مشورہ دیا تھا ان کو ندامت ہوئی کہ ہم نے زبردستی دباؤ ڈالا نہیں ڈالنا چاہیے تھا انہوں نے معذرت کی تو فرمایا کہ جب نبی زیرہ پہن لیا کرتا ہے پھر اتارا نہیں کرتا بغیر لڑائی کے پھر آپ میدان میں تشریف لے گئے اور وہاں یہ سارا سلسلہ ہوا تو جاتے جاتے رستے میں عبداللہ بن بنائی منافق اپنے تین سو ساتھیوں کے ساتھ شامل ہو گیا تھا تو بڑی قوت نظر آ رہی تھی ایک ہزار آدمی تھے اور بہت شان تھی کہ اچانک وہ تین سو آدمی بھاگ کے اندر واپس طرح طرح کے بہانے کر کے کہ نہیں تم لڑنے نہیں جا رہے آگے لڑائی کو ٹھنگ کی نہیں ہے مقابلہ ٹھیک نہیں ہے اب پورے لشکر میں سے ایک آدمی بھی بد دل ہو کے نکل جائے تو سب کے دل پہ اثر پڑتا ہے سب کے دل پہ اثر پڑتا ہے جائے کہ تین سو آدمی ہر تین میں سے ایک آدمی کو بھاگ دیا تو باقی لشکر کی کیا حالت ہونی چاہیے تو جو دو قبیلے تھے جو بنو سلیمہ اور بنو حارثہ بنو سلیمہ اور بنو حارثہ انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ اب ہم بھی چلے جائیں دل ٹوٹ جاتا ہے انسان کا لیکن اللہ کے نبی نے سمجھایا صحابہ نے سمجھایا تو وہ ڈٹ گئے اللہ ان کے جانے کی نیت کو بھی واپس آنے کی نیت کو بھی بیان کر رہا ہے تو وہ بڑے خوش ہوا کرتے تھے کہتے تھے ہماری غلطی ہمارے لیے اچھائی کے سبب بن گئی کہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا و اللہ بلی اللہ ان کا مددگار ہے ہے تو ہمیں ہمارا یہ غلطی کرنا اور پھر واپس لوٹانا ہمارے لیے شہر کی نشانی بن گئی ان کا ذکر ہے فانی جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے منکم جماعتوں سے مراد بنو حارثہ اور بنو سلیمہ منکم تم ایسی ان تک چلا کہ وہ کم ہمت ہی واللہ اللہ اللہ ان کا مددگار ہو گیا واڈ اللہ اور اللہ ہی پر پھل یا بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو یاد کرو اللَّهُ <بِبَدْرِن> اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر کے میدان میں وَعَنْتُمْ <عَذِلَّق> اور تم لوگ سے بے سرو سامان سے اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تم تشکرون تاکہ تم شکر گزار کرو نہ شکریہ کی وجہ سے آدمی کی یاد چھوڑتا ہے طاقت نہیں ہے قوت نہیں ہے جب حدیم راز اللہ محاجر مکی رحمت اللہ نے اجلاس بلایا لڑنے کے تو سب نے کہا جی انگریزوں سے کہاں لڑ سکتے ہیں ہماری قوت نہیں ہے تو کہتے ہیں ایک آلے میں دن کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت حاجی صاحب کیا ہم اصحابِ بدر سے بھی کم ہیں تین سو تیرہ سے بھی کم ہیں کیا ہمارے پاس آگ تلوارے بھی نہیں ہیں حضرت کو بجتا پر فرمایا کہ لڑیں گے پر لیکن امیر کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا آپ حاجی صاحب امیر ہیں ہمارے حاجی امتاز اللہ محافر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر بیٹھ ہو گئی اور پھر وہ مقابلہ ہوا تھانہ بھون کی خان خان, خان میں حضرت حاجی صاحب کے حجرے کو آگ لگائی تھی اور وہ جگہ جلی ہوئی ہے ابھی تک اسی طرح ہے میں نے خود پہ کی وہ جگہ جا کے تھانہ بھون میں جا کے اور حضرت حافظ جامن سعید کی قبر ہے وہاں اور قریب میں اور سارے سارے صحاب کے مراکز اور اس خان کا کے ارد نظر آتے ہیں وہ آگ کا نشان بھی ہے جو جلانے کا تھا تو یہ بدر بار بار اللہ اس لیے یاد دلاتے ہیں جو تم قوت کا توازن کننے بیٹھ جاتے ہو نا کہ وہ اتنے اور ہم اتنے وہ اتنے تو ہم اتنے تو بدر کو یاد کرو وہاں تم کتنے تھے اور وہ کتنے تھے یہ بدر بار بار اللہ اسی یاد دلاتا ہے جب آپ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تھے علم و منینا مسلمانوں سے تمہارے لیے کافی نہیں ہے ربو کم کہ تمہارا رب تمہاری امداد کرے بے صلاثی آلہ منل ملائی تین ہزار فرشتوں کے ذریعے سے منزلین جو نازل کیے جائیں گے بلا کیوں نہیں ان تصبرو و اگر تم ڈٹے رہے اور تم نے تقوی اختیار کیا وہ یا تو فوری اور کافروں نے تم پہ اچانک حملہ کر دیا فور فوارے سے ہے جوش کے ساتھ کی چیز کا آنا وفارت نور جوش اگر اچانک ان کے کچھ قبائل ان کی کمک آ تو آسمان پہ بھی کمک تیار ہے یوم ضد تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا بے خم ستی آرل ملائی پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعے سے مس جن پر نشان ہوں گے وردیاں پہنے ہوئے ہوں گے یا جن کے گھوڑوں پر نشان ہوں گے مومن کہتے اللہ میں تو تیرے لیے نکلا تھا یہ فرشتے بیچ میں کہاں سے آ فرمایا کہ نہیں فرشتے تو تمہاری خوشخبری کے لیے آئے ہیں جیسے بارش سے پہلے ہمائیں چلتی ہیں یہ فرشتے خوشخبری کے لیے دل کی تسلی کے لیے تمہارے دل کو انس اصل مجد تو مالک خود کرے گا وما اللہ اللہ بشرال تم اس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے صرف خوشخبری بنایا ان قلوب کم بھی تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے ومن نسر اصل مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے العزیز جو غالب ہے الحکیم حکمت والا ہے اللہ چاہتا کیا تھا اللہ کیا چاہتا تھا مین اللہ دینا تاکہ کاٹ دے ہلاک کر دے کچھ لوگوں کو مین اللہ دینا کا فرو میں سے۔ او یا انہیں کردے ناکام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرنا چاہی تھی کچھ لوگوں کے لیے جنہوں نے بہت کے میدان میں کافی برے برے کام کیے صحابہ کو مسلح کیا ان کی ان کی کلیز کاٹ جسموں سے نکالے دبائے تو اللہ نے کہا ہے نبی آپ کا یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ فلاں کی توبہ قبول ہو فلاں کی نہ ہو آپ بس لڑے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں لوگوں کو دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہیں یہ اللہ پر چھوڑ دیں کہ اللہ کس کی توبہ قبول کرتا ہے کسی عذاب دیتا ہے لئی طلح کا مینل امری شیون آپ کے اختیار میں اس بارے میں کچھ نہیں ہے او یصوبہ علیہ اللہ ائی یوبہ کہ اللہ تعالیٰ دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت کرے کہ ان کی توبہ قبول کر لے اور عزاب یعنی دے تو ہم ظالمون کی بے شک وہ نہ حق ہے تو عذاب دے گا ولی اللہ کی معافی سماوا لر اللہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے اللہ ہی کا مال ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے یہ آپ کے پاس اکثر یہ آیتیں آتی ہیں تاکہ مسلمانوں کو یقین ہو جائے آسمان بھی ہمارا زمین بھی ہماری یہ جو, جو کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ کہتے ہیں میں تمہارا ہوں اور میری ہر چیز ہے تو ہر چیز تمہاری بھی ہو گئی یہ منطق والوں سے رحیم اللہ تعالی بہت بچنے والا بڑا مہربان ہے آل عمران ایک سو اوہد کا واقعہ تو آبداس نے سنا ہوا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے آپ نے پچاس تیر اندازوں کو ایک درے پہ بٹھایا تھا آپ میں سے جو گئے مدینہ منورہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شہدائے عہد کے جہاں احاطہ بنا ہے اس کے سامنے سامنے کی طرف شبلا کی سائڈ میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے اس پہاڑی کے اندر وہ درہ بنتا ہے اس کے پیچھے عہد کا پہاڑ ہے تو یہاں سے خطرہ تھا کہ دشمن پیچھے سے نہ آ جائے تو آپ نے حضرت عبداللہ بن زبر کو بٹھا دیا پچاس آدمی دے دیے اور کہا کہ اگر ہماری لاشوں کو چینے اور کبھی بھی کھا رہے ہو نا تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی بہت تاکہ فرمائی کہ ہمیں فتح ہو شکست ہو آپ لوگوں نے اسی جگہ ڈٹے رہنا ہے. بس لڑائی شروع ہوئی مسلمانوں نے خوب تلواریں گھمائیں حوصلہ بڑا ہوا تھا بدر کی وجہ سے تو کافر بھاگنے لگے ان کی عورتیں بھی دوڑ رہی تھی مرد بھی دوڑ رہے تھے برا حال تھا ان کا قرآن نے کہا تھا خود سونا ان کو فصل کتنا تم کاٹ رہے تھی. جب صحابہ مال غنیمت وغیرہ جمع کرنے لگے تو وہ درے میں بیٹھے ہوئے حضرات کا کچھ اختلاف ہو گیا سب نے کہا کہ اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا کہ جب تک جنگ ہوتی رہے تو بیٹھے رہنا آپ تو جنگ ختم ہو چکی ہے حضرت ان کے امیر کہتے تھے کہ نہیں اللہ کے نبی کا حکم بالکل واضح تھا کہ جنگ رہے ختم ہو ہم نے بیٹھے رہنا لیکن وہ لوگوں نے نہیں مانا اور نیچے اتر گئے مال غنیمت وغیرہ جمع کرنے لگے صرف دست آتی رہ گئے تو پیچھے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے دو سو گڑ سوار لی اور کتنی دیر مقابلہ کرتے شہید ہو گئے سارے اور پھر پیچھے سے حملہ ہوا مسلمانوں پہ سامنے سے جو کافر توڑ رہے تھے وہ بھی لوٹ آئے ادھر والوں نے بھی اور بیچ میں پیس گئے مسلمان اور اسی حالت میں وہ قدیا ایک کافر تھا اس نے زور سے پتھر اٹھا کے حضور اکرم تو وسلم کے چہرے انور پہ مار دی جس سے زخمی ہو گئے دانت مبارک شہید ہو گئے اور پھر ایک ظالم نے آ کر تلوار سے وار کیا تو سر پہ جو جنگی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس کی کڑیاں سر مبارک کے اندر گئیں بالکل اور سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے وہ لو تھے اور پھر ابھی سنبھل نہیں پائے تھے کہ ایک نے بڑھ کے ایک اور وار کیا جو چیرہ مبارک پہ لگا تھا اور اس سے رخسار اختر جو ہے وہ زخمی ہو گئے تو اس زخمی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے تھے اور گر گئے لوگوں کی نظروں سے اچھل ہو گئے تھوڑے سے صحابہ ساتھ تھے، تو شیطان نے آواز لگا دیسم شہید ہو گئے اب تو ایک افرا تفری کا عالم تھا کوئی ادھر دوڑ رہا تھا کوئی حملہ دو طرف سے تھا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی پھر اللہ کے نبی السلام کسی سہارے سے کھڑے ہوئے اور اعلان کیا الیہ عبادت اللہ آؤ میری طرف اللہ کے بندوں میں اللہ کے رسول تو اس میں آپ پھر کے کھڑے ہو اپنے گرد تیس صحابہ کو رکھ لیا اور وہ تیس جو اسلام کا جوہر تھا حضرت صدی کے اکبر تھے اور فاروق اعظم تھے اور یہ سارے بہادر آپ کی گرد کھڑے تھے حضرت طلحہ تھے حضرت زبیر تھے حضرت صاحب نے ابھی وقاص تیر اندازی کر رہے تھے پھر اس تیس نے جو ہے وہ پورے لشکر کو سنبھال لیا اور اس دوران اللہ کے نبی کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے خون تھا بہتا چلا جا رہا تھا سر مبارک میں رات ڈالی جاتی تھی تو وہ بھی نہیں رکتا تھا پھر وہ صحابہ نے کوشش کی کہ اوپر کیٹان پہ چڑھائے تو کمزوری کی وجہ سے چڑھتے ہوئے بھی آ جاتے تھے ایک بس عجیب مندر تھا جس کو آدمی نہ سوچ سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے اور یہ جہاد کے عمل کی فضیلت سمجھنے کے لیے اس سے اس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں میں ایک دن وہاں جیل میں تھا تو کافی سختی ہوئی دل میں شکوا تھا آیا تو اچانک میں نے وہ سیرت کی کتاب پڑھی تھی سیرت ہل دیا اس کو اٹھا لیا تو یہی صفحہ نکلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس طرح سے ان ظالموں نے وار کیے تھے تو ایسا لگا کہ جیسے ہم لوگوں پہ تو کوئی تکلیف آئی نہیں اور ساری تکلیفیں کائنات کچھ عظیم ہستی کے اوپر چلی گئیں گئی ان کا چہرہ دیکھو پھر تصور کرو کہ وہ چہرہ زخمی ہو جائے وہ دانت مبارک ہو جائے حویش کرنی نے یہی کیا کہ دانت تک اپنے منہ میں رکھنا گوارہ نہیں کیے اس وجہ سے کیا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے دو سالت میں. تو بہرحال اس دردناک منظر میں یہ سارا کچھ ہو گیا ستر صحابہ کٹ گئے زخمی ہو گئے پھر لاشوں کے مسلے ہوئے پھر اچانک جب صحابہ دوبارہ مشتمے ہو گئے اور ڈٹ گئے تو ابو سفیان کے پاؤں اٹھے پھر دوبارہ بھاگا ہوں دوبارہ بھاگ کر رستے میں اسے خیال آئے کہ میں نے کیا غلطی کی اتنی بری حالت میں ان کو چھوڑ کے میں بھاگ گیا ہوں تو مجھے واپس جانا چاہیے پھر حملہ کرنا چاہیے تو اس وقت اللہ کے نبی نے پھر صحابہ سے کہا کہ چلو پیفا کرتے ہیں ان کو اگلا دن تھا ستر صحابہ عجیب حالت میں خون بہ رہا ہے پٹیاں بندھی ہوئی ہیں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں آنکھیں باہر نکلی ہوئی ہیں زخموں میں ریت بھری ہوئی ہے اس حالت میں لنگڑاتے لنگڑاتے تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے جا رہے اور اس حالت میں جب سے دو قدم کرنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے یہ صحابہ گئے پیسے اور پیچھا کیا باقاعدہ ان کے جا کے اور جا کے مقابلہ کیا ہزار صحابہ اکرام کی یہ قربانیاں قرآن کی آیتیں بنی ہوئی ہیں اور کتنا عجیب منظر تھا بالکل یہی مناظر آج امت مسلمہ پہ آئے کتنا درد کتنی تکلیف گھر اجڑ گئے عورتیں بچے دلیل ہو گئے بچوں کے ساتھ کیا ہوا عورتوں کے ساتھ کیا ہوا اب ان حالات میں تین بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ تھا پہلی بیماری وہن کی پیدا ہو جائے کہ دل میں اب اس ہی آ جائے کہ اب بس بچے کسی طرح سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں رہا نہ لڑنے میں کوئی نتیجہ نکلتا ہے نبی بھی زخمی صحابہ بھی زخمی اب لڑنا وڑنا چھوڑو آپ کے کونے میں بیٹھتے ہیں آفیت کے ساتھ وقت گزارتے ہیں دوسرا یہ کہ جماعت میں کمزوری آ جاتی ہے جو کمزور دل ہوتے ہو ہیں کہ تم تو بڑے واضح کرتے تھے فتح کے جنت کے اور بڑی جی اللہ کی طرف سے آتی تھی کہ فرشتے آ رہے تو کیا تو کون آیا تمہارے ساتھ کٹ گیا نا دیکھو نبی بھی زخمی پڑے فلا جماعت ٹوٹتی ہے مسلمانوں کی شکست کی حالت میں کوئی جماعت شکست کی شکست کی جو ہے وہ مار نہیں سہ سکتی اس میں توڑ آتا ہے آپس میں لڑائیاں آتی ہیں اور طرح طرح کے خدشات پیدا ہوتے ہیں تیسرا کچھ لوگ اندر اندر سے کوشش کرتے ہیں کہ اب کافروں کے ہاتھ ملانے جاتے ہیں تو اور اس کے بعد بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ابو سفیان کے پاس وفد بنا کے جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یا سلا کرتے ہیں آپس میں بس لڑائیاں چھوڑتے ہیں تو اللہ نے قرآن آسمان سے آواز آئی کہ کیا کر رہے ہو رہے اپنے نبی کو دیکھو تمہیں تو زیادہ کو زخم لگے نہیں زخمی تو میرا میرا نبی ہوا ہے تو وہ ڈٹا ہوا ہے اپنے ایمان کے اوپر زخمی تو اس کے خاص صحابہ ہوئے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور تم بس بدے پھیلانے والوں تمہارے جسم پر تو ایک ایک ٹانگ بھی نہیں لگا ہے تم کیا کر رہے ہو اب ان تین امراض کے علاج کے لیے پورا رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا اور کیا تم نے جنت کو مکمل ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے اللہ دیکھے گا تم میں سے مجاہد کون ہے مومن کون ہے اللہ دیکھے گا پھر تمہیں لے جائے گا اور جو تم اللہ کے نبی کی شہادت کا سن کے ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے تو یاد رکھو آج نہیں تو کل ان کو ہمارے پاس آنا ہے تو کیا اس وقت پھر تم تین چھوڑ دو گے یہ تو دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ان کو تو ہمارے پاس آنا ہے تمہیں ثابت قدم رہنا پڑے گا اور تم تو بہترین امت ہو ماضی کے لوگوں نے جہاد نہیں چھوڑا دبیوں نے جہاد کیا اور نے جہاد کیا تم کیوں جہاد چھوڑتے ہو ماضی کی امتوں کے واقعات اور پھر کائے جو کافر تمہیں کہہ رہے ہیں نا کہ ہاں کہاں گیا تمہارا خدا کہاں گئے تمہارے نبی کے وعدے کہاں گئی جہاد کی باتیں کہاں گئے تمہارے دعوے کہاں گئی تمہاری للکارے دیکھو سب پٹیاں باندھ پڑے شکست ہو گئی ہے ان کی باتوں میں نہ نا...